اللهم وكفى والسلام على عباد النبي المصطفى أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم اله غيره افلا تتقون صدق الله العظيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أملي وحدهم عقدة من عشان جفته قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا واردقنا اتباعه وآرنا الباصل باصلا واردقنا اتنابه آمين يا رب العالمين قد اشتاء خطبه جمانة. اللہ کی نعمتوں کے پس منظر میں میں نے ایک بات ارج کی کہ جب اللہ رب العزت نے اتنی نعمتیں اطا کی ہیں اتنی سہولتیں فراہم کی ہیں تو ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ آخر کسی مقصد کے لیے اگر ہماری اتنی خدمت ہو رہی ہے تو اس کے پس منظر میں کوئی ایک خاص مقصد ہوگا جو ہم سے مطلوب ہے اور ہم سے لیا جانا ہے لیکن انسان نعمتوں کو استعمال تو کر لیتا ہے لیکن جب یہ مطالبہ اسے کیا جاتا ہے جس کے لیے اسے یہ نعمت عطا کی گئی تو بہت کم لوگ پرکان پر کام کرتے اور اکثریت فاطت اور فاطر اور نافرمانوں پر مشتمل ہوتی ہے وہ ہستی سے اللہ بھیجتا ہے سائنس انچارج کے طور پر دنیا میں جس نے آ کر یہ بتانا ہوتا ہے کہ اللہ تم سے کیا کام چاہتا ہے اللہ تم سے خوش کس طرح ہوگا اور تمہاری کون کون سی بات اسے ناراض کر دے تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا وہ مطالبات جو اس نے اللہ کی طرف سے ان کے سامنے رکھے تھے اس کا کفر کر دیا اور یہ معاملہ تقریباً تمام انبیاء کے ساتھ ہوا لہذا یہاں بسم اللہ ہوئی حضرت نو علیہ السلام سے اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے نبی اور رسول حضرت نو علیہ السلام سے یہ وہعظم انبیاء میں سے تھے رسولوں میں سے تو ساتھ مایا والد ارسل علاقوں میں ہی ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف ارس اللہ یورسل رسولن کسی کو بھیجنا پیغام دے کر رسالہ دے کر ورنہ تو ہم بھی بھیجے ہوئے نا ان لاہ ہوا جو ہو ملا کی طرف سے آئے لیکن رسول ایک خاص رسالہ ایک خاص میسج ایک خاص پیغام لے کر آتا ہے لہذا اس نسبت سے اسے کہا جاتا ہے رسول اور رسول کی اتارٹی وہ تمام مطالبات جو اللہ کی طرف سے بندوں پر کیے جاتے ہیں ان کو کیش کرواتے ہیں وہ رسول رسول وقت اطاط ہے تو توسی رسول کے ذریعے ہوگی اتباع ہے تو اسی رسول کا ہوگا میں ہی اللہ کے احکامات محتاج ہوتے ہیں رسول کی تشریح کے اللہ کا حکم اور اس کے لیے اس وقت کے رسول کی طرف سے کی گئی تشریح دونوں مل کر دین کا حصہ بنتے اس کے بغیر دین نامکمل ہے اور فرض محتاج ہے اپنے نفاذ کے لیے سنت کا تب تک فرض نافذ نہیں ہو سکتا جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعین نہ کریں کہ یہ فرض کس طرح پورا کرنا ہے فرض تو ایک آرڈر ہے اس کی تشریح اس کی وضاحت یہ سارا ذمہ ہوتا ہے رسول کا اور رسول اسی مقصد سے بھیجے جاتے اور رسول کا تعلق خلقت کی بجائے خالق سے ہوتا ہے ہم نے بھیجا بلاک ڈاکٹر نا اور وہ دنیا میں نمائندگی کر رہا ہوتا ہے رسول اللہ کی والم اللہ فی کم رسول اللہ جان لو تمہارے اندر اللہ کے رسول اللہ کے نمائندے لہٰذا طرفات نبی تمہاری آواز ان کی آواز پر بلند نہیں وہ ایک معاشرے میں نبی پیدا ہوتا ہے وہاں ان کے والدین بھی ہوتے ہیں ان کی بیٹیاں بھی ہوتی ہیں داماد بھی ہوتے ہیں وہ خود کسی کے داماد ہوتے ہیں ان کے خسر ہوتے ہیں ان کے چچا ہوتے ہیں ان کے ماموں ہوتے ہیں لیکن ان تمام لوگوں سے یہ کہہ دیا گیا کہ دو رشتے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے داماد ہیں یا بتیجے لیکن اصل حیثیت جس حیثیت سے ہم نے بھیجا وہ عالم اللہ فی کم رسول اللہ یاد رکھو وہ اللہ کے رسول ہیں اور اس حیثیت سے چچا کو بھی آواز نیچی کر کے بات کرنی پڑے گی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کر رہا تھا کہ فرض بھی اپنے نفاذ کے لیے محتاج ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبکہ سنت اپنے نفاذ کے لیے فرض کی محتاج نہیں یہ بحث بڑی تفصیل کے ساتھ کی گئی ہے شریف کے غالبن شروع میں اللہ نے کہا نماز پڑھو باقی مصالحہ فرض ہے حکم ہے اللہ کا لیکن آپ تب تک نہیں پڑھ سکتے نماز جب تک آپ کو بتائیں نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پڑھنی ہے کتنی رکتیں پڑھنی ہیں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے حکم ہے آپ کے دل میں اسے پورا کرنے کی تمنا بھی ہو لیکن آپ پورا کر نہیں سکتے اقیم السلام محتاج ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کا اور حضور کی تشریح اور اللہ کا یہ حکم اقیم السلام دونوں مل کر دین بن حضور نے بتایا اس طرح نماز پڑھنی ہے فلاں نماز کی اتنی رقط اسی طریقے سے آتزہ کا زکوت دو فرض ہے کتنی دیں کتنے پرسنٹ دیں کس کس پر لگتی ہے کون سا بے نصاب ہے جب تک یہ تشریح نہ کرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نفاذ ممکن نہیں کیونکہ قرآن میں تو کچھ پتا نہیں چلتا اس کا نصاب کیا ہے لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بتایا ہوا ڈھائی پرسینٹ اور اللہ کا حکم وہ آپ دونوں مل کر دین بنتے اسی طریقے سے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں مسلم کہا گیا اثارے کو اثارے کا تو پکتا ہوا ہی دیا ہوا چور مرد اور چور عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو اب کتنا کاٹنا ہے کہاں سے کاٹنا ہے کون بتائے گا اور کتنی چوری پر کاٹنا ہے کیا کسی کے بیل چرا لیے کسی نے تب بھی ہاتھ کاٹ دیتا ہے کہاں سے کاٹنا ہے کون بتائے قرآن میں تو نہیں لہذا اللہ کا یہ حکم بھی محتاج ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریح کرے کہ یہاں سے کاٹنا ہے اتنی رقم کی چوری ہو تب کاٹا جانا ہے اگر کسی نے کسی کے پھل چورا لیے ہیں کھانے پینے کی چیز چورائی ہے تو اس پر ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے قرآن میں تو یہ نہیں وہاں تو جو بھی چوری کرے ہاتھ کاٹ اس گیا نہیں کھانے پینے کی چیز اگر چورائی ہے تو ظاہر اس کے اندر ایک بھوک پیدا ہوئی ہے انسان تھا مجبور ہو گیا ہے تمہیں خیال رکھنا چاہیے تھا تمہارے ارد گرد کوئی بھوکا ہے اسے پہنچاتے تو تم نے ارج دیا اسے چوری کی اسے روٹی فراہم نہ کر کے کہا گیا کہ اسی طرح کہا گیا کہ غلام اگر اپنے آقا کا مال چورا لیتا ہے کوئی کھانے پینے کا تب بھی اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اس دریا کے اندر کوئی بیوی اپنے شور کی جیب میں سے پیسے نکال لیتی ہے تو بھی اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا یہ کہ دائیا ہے اس نے گھر چلانا ہے کہ تھوڑی آگے پیچھے ہو گئی ہے تو لے لیے اس نے تو کوئی بات نہیں کوئی حرج نہیں ہاتھ نہیں کاٹا جائے تو میں ارد کر رہا تھا کہ اس لحاظ سے بڑی دس وہاں میں نے ارج کیا کہ چلیے کہ حکم کے لحاظ سے اصل کے لحاظ سے فرض اہم ہے یہ کہ اللہ کا حکم ہے نفاذ کے لحاظ سے سنت اہم چاہیے کہ سنت کے بغیر اس کشدی کے بغیر فرض بھائی کا طرح رہ جائے گا آپ پاڑ نہیں سکتے آپ ادائیگی نہیں کر سکتے اسے پورا نہیں کر سکتے آپ دوسری بات یہ کہ چونکہ رسول کا تعلق ہوتا ہے اللہ کے ساتھ اور اللہ کا علم زمانے کا محتاج نہیں ہے اللہ اس وقت بھی اتنا ہی علیم تھا جس وقت کے یہ زمین و آسمان نہیں بنے تھے اور اللہ کے کے دن تک بھی اتنا ہی علیم رہے گا اس کے علم میں نہ ذرا بار اضافہ ہوگا نہ کبھی اس کے علم میں ذرا بار کمی تھی یہ ڈیولپمنٹ اور یہ جو ریولیوشن ہے ہاں ہماری تعلیم کا یہ ہمارے اندر اللہ کے اندر نہیں اب چونکہ نبی سے تعلق بھی اللہ کے ساتھ ہوتا ہے لہذا ندی کا علم بھی ٹائم ایلیمنٹ کا محتاج نہیں کہتے اسلام پہ نبی تھے تو نے کچھ کام علم ہوگا کہیں کسی قصبے میں ہوں گے بستی میں ہوں گے پتھر کے زمانے میں ہوئے تھے یا اسی طرح باب کے رسول جو ہمارے یہاں ایک خیال جم گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نیم مہذب معاشرے میں آئے تھے لہذا جو قانون سازی کی گئی وہ ان لوگوں کے لیے ہم جیسے بار لاہ لوگوں کے لیے ان کی قانون سازی نہیں تو خود جس طرح اللہ کا علم محتاج نہیں زمانے کی ترقی کا اسی طرح ہر رسول اپنے علم میں چونکہ شاگرد کے علم کا انحصار ہوتا ہے استاد کے علم پر استاد اپنا علم ہی منتقل کرتا ہے نا شاگرد کو مختلف طریقوں سے اور وہ ہوتے ہیں وہ علامہ کا معلوم کا کن کا عالم ہم نے آپ کو سکھایا ہے اب آپ یو عالیہ محمد کتاب والے آپ نے کتاب اور حکمت سکھائے لہذا رسول کا علم بھی وقت کا محتاج نہیں ہوتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم کی اس معراج پر ہیں کہ جہاں تک تاکیام قیامت ہم ترقی کرتے جائیں تب بھی اس کی گرد پر نہیں پا سکتے اور یہ بات آپ نے شاید کبھی اس پر غور کیا ہو کہ جس طرح ہمارے لیے یہ حکم ہے اللہ کا عتی اللہ واطی رسول کائنات کی ہر چیز کے لیے یہ حکم ہے کہ عتی اللہ وات مادہ بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر رسولوں کی خدمت پر اسی طرح معمور ہے جس طرح ہمیں حکم دیا کیا. لہذا بخاری کی حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ رف حاجت کے لیے میدان جب گزے سے واپس آ رہے تھے تو میدانی علاقے میں پڑاؤ تھا وہاں کیکر کے دو درخت تھے وہ کیکر جو یہاں آپ نے دیکھے ہوں گے جن کا تنا نہیں ہوتا جنگ جو یہاں کے جنگلی کیکر ہیں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں جگہ گھیر لیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کیکر کی تینی کو پکڑا اور آپ نے فرمایا اللہ نے تمہیں میری اطاط کا حکم دیا میرے ساتھ چلو اور وہ کیکر اونٹ کی طرح احمد وسلم کے ساتھ چل پڑا دوسرے کو بھی پکار اور آپ نے فرمایا تمہیں اللہ نے میری اتاف کا حکم دیا میرے ساتھ چلو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ چلایا اسی طریقے سے جس طرح دینی علم کے معاملے میں نبی کا علم انتہا پر ہوتا ہے کوئی کتنی بھی محنت کر لے کوئی کتنا بھی علامہ بن جائے نبی کے علم کی گرد تک نہیں پہنچ سکتا اسی طرح مادی علم کے لحاظ سے بھی نبی اس میراج پر ہوتا ہے کہ یہاں جہاں ہم گھٹنوں کے بل چل کر پہنچ رہے اور وہاں تک نہیں پہنچے مثلا حضرت موسیٰ علیہ اسلام کو اللہ نے آساد دے کر بھیجا اصل میں وہ سیمبل تھا مادے کا وہ ریپرزینٹ کر رہا تھا مادے کو ورنہ اللہ اصح کے بغیر پانی نہیں نکال سکتا تھا اصے کے بغیر دریا نہیں پار سکتا تھا لیکن اللہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ مادہ بھی میرے نبیوں کے ہاتھ میں موم کی طرح ہوتا ہے وہ ان کا حکم مدال آتا ہے اب وہی ماتا حضرت علیہ اسلام کے ہاتھ کبھی وہ سانپ بن جاتا ہے کبھی لاٹھی بن جاتا ہے وہ لاٹھی اتنی ملٹی پرپز ہے اسی کو ہمارا دریا پھٹ جاتا ہے اسی کو مارو پتھر میں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے بارہ چشمے ادھر ویاسا کل ادھر ادھر باہر اسی طریقے سے ہم کتنی بھی مادی ترقی کر لیں ہم اس قسم کا کوئی چھوٹا نہیں بنا سکتے حضرت سال علیہ سر بڑے بڑے سرجن ہیں اسپیشلسٹ ہیں لیکن کوئی بغیر آپریشن کے آنکھیں درست نہیں کر سکتا وہ آنکھیں جو مادرزات اندھی کی ہوں ماں کے پیٹ سے ہی آنکھیں لے کر نہ آیا ہو پوری وائرنگ ہی نہ ہوئی ہو پورا سسٹم نہیں بنا ہاتھ پھیرتے تھے آنکھیں بن جاتی تھی مٹی کا پتلا لیتے تھے مٹی مٹیریل کا سیمبل ہے پھونک مارتے تھے اڑ جاتا تھا زندہ پرندہ ہو کر باسزدہ کو درست کر دیا کرتے تھے سینکڑوں سات شاک کے مردے کو کہتے تھے کمبے اللہ کبر پٹی جو مردہ باہر آ جاتا تھا مادی جسم کو زندہ کرتے تھے ثابت یہ ہوا کہ مٹیریل نبی کی اتاس کے لیے اسی طرح معمور ہے جس طرح ہم لوگ باشاہور لوگ اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا کو پتا ہے ہوا پر ان کا حکم چلتا تھا پرندوں کی زبان وہ سمجھتے تھے یہ ساری چیزیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ مادی لحاظ سے بھی جہاں نبی پہنچے ہیں تم کوشش تو کر رہے ہو لیکن وہاں تک پہنچنا محال مڑی بڑی محنت کی ہم نے اور چاند پر اترے اور آگے خالی جو ہے وہ اپنے چارچے بھیج رہے ہیں لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہنچے وہاں کوئی جا سکتا ہے ایک رات میں جا کر آ سکتا ہے کسی نے اتنی تیز رفتار سواری کی ہے ہمارے پاس آپ سولہ بھی اور اب چودہ بھی اور آپ پندرہ بھی لیکن کوئی اتنی تیز رفتار سواری ہم ایجاد کر سکے جو راتوں رات آسمان سے گھوم کر واپس آ جائے کوئی اتنی تیز کنویر چلنے والی بنائی ہے ہم نے مادے کے لحاظ سے بھی نبی کا علم اپنی انتہا پر سکتا ہے لہذا اس لحاظ اگر کس کے ذہن میں یہ ہو کہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم نہیں جدوکہ جب جب آپ کا تعلق اس طرف تھا اس طرف کام معلوم نہیں تو یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اس طرف توجہ نہیں دی کیوں نہیں دی آپ آ رہے وہ رستے میں آپ دیکھیں کوئی بچہ ہے وہ موٹر کار کے ساتھ کھلونا موٹر کار کے ساتھ کھیل رہا ہے ریموٹ کنٹرول ہے ادھر سے ادھر بگا رہا ہے ادھر سے ادھر بگا رہا ہے آپ نے کبھی توجہ دی حالانکہ اس کے نزدیک وہ کی مہاراج ہے وہ کہاں اس کی تو کا جو سمجھ کہ کلائمیکس ہے جو ابو نے لے کر اسے اور وہ دوڑا ہے ادھر سے ادھر نہ کھانے کا اسے کوئی بتا نہ پینے کا کوئی اسے احساس ہے لیکن آپ کے لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں آپ نظر اس پر کر چلے جاتے اس لیے کہ آپ اس سے بلان تر آپ تو اصلی کارے چلاتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی پائلٹ صاحب ہے وہ جہاز اڑاتے ہیں لہٰذا اس بچے کی وہ کلائمیکس اس کے نزدیک اس کے قدموں کی دھول بھی نہیں یہی معاملہ رسول کا بھی ہوتا ہے ہمارے ساری ترقی اسی طرح ہے جس طرح آپ کے نزدیک وہ بچے کی کار ہے کھلونا کار یہ دنیا تو کھلونا ہوتی نبی کے آتی اس لیے انتیس مادے کے لحاظ سے بھی ترقی کی اس انتہا پر ہوتی یہ مادہ ان کے سامنے اسی طرح جو ہے وہ خان ہوتا ہے جس طرح ہمیں حکم دیا گیا ہے لہذا یہ تو ہے رسول کی اتھارٹی رسول کا تعلق اللہ کے ساتھ اس کے بعد رسول کا مطالبہ ہے والا کا درس اللہ نو ہم ہی ہم نے سال کیا بھیجا نو علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف مطالبہ کیا تھا نحبود اللہ کے بندگی کرو اللہ کی اب یہ ایک کلمہ ہے جس کے اندر تمام مطالبات ان سے کر دیے گئے رحبد اللہ اللہ کی بندگی کرو اب ہمارے یہاں چونکہ بندگی کا تصور رہا ہی نہیں غلامی ایز انسٹیٹیوشن ہمارے یہاں ختم ہو چکی جس زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے جب اس زمانے کے لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ غلامی کرو اللہ کی تو غلامی اپنے تمام تر واس کنسپٹ کے ساتھ ان کے دماغ میں آ جاتی تھی اس کو کہتے ہیں غلامی کرنا پوجتی تھی تو کرتے تھے نہیں پوجتی تھی تو کہتے تھے نہیں کرتے اج کی طرح سمجھ رہے نا لیکن انہیں یہ پتہ تھا کہ اس بندگی کا مطلب کیا ہے یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا پتہ تھا کہ اس بندگی کا مطلب کیا ہے کیونکہ ہمارے یہاں وہ غلامی نہیں ہے لازا وہ تصور ہمارے یہاں نہیں ہے غلام کسے کہتے ہمارے یہاں نوکری ہمارے یہاں سلیبس نہیں ہوتے سرونٹس ہوتے ہیں خود ہوتے ہیں لہذا ہمارے یہاں بھی غلامی کا تصور وہی نوکری ہے خاص وقت تک آپ کام کریں اس کے بعد اپنی بردی بدل لیں اللہ خیر پھر یہ کہ نوکری میں آپ سے محدود کام لیا جاتا ہے آپ کیا کھاتے ہیں اس سے کسی کو کوئی تعلق نہیں آپ جو مرضی اکائیں یہاں سے مرضی اکاؤں پھر یہ کہ اس میں ویکینڈ بھی ہوتا ہے اس میں ریٹائرمنٹ بھی ہوتی ہے اس میں ہالیڈیز بھی ہوتی ہیں اس میں گریجویٹی بھی ہوتی ہے اس میں ریزیگنیشن بھی, بھی ہوتی ہے لیکن غلامی میں کوئی حق نہیں آپ نے وہی کھانا جو مالک کھلائے گا وہی پہننا جو مالک پہنائے گا کوئی تنخواہ نہیں کوئی چھٹی نہیں کوئی ویکینڈ نہیں کوئی ریٹائرمنٹ نہیں کوئی ریزیگنیشن نہیں یہ ہے غلامی کا پفو اور ہم ہیں اللہ کے غلام طریق المعبد اس رستے کو کہتے ہیں جو لوگوں کے کثرت سے چلنے سے ہموار ہو گیا ہو جس طرح آپ روڈ کراس کرتے تو گاس پر آپ کو نظر آتا ہے آگے پیچھے گاس ہے لیکن ایک ایسا رستہ جس پر گاس کا کوئی تنکا نہیں رہ گیا بالکل چپکیل ہو گیا آپ کے چلنے سے بچ گیا آپ کے لیے یہ ہے طریق المعبد بچھا ہوا رستہ کوئی ریٹیل نہیں کوئی مزاحمت نہیں کوئی گڑا نہیں کوئی اونچائی نہیں کوئی نشیب و فراز نہیں بچھ گیا آپ کے لیے اور بحیر المحبت اس اونٹ کو کہتے تھے کہ جو سواری کے لیے اور بار برداری کے لیے رام ہو گیا آپ چاہیں تو اسے دائیں طرف گھما لیں آپ چاہیں تو بائیں طرف گھما لیں آپ چاہیں تو آواز الٹے رخ اسے چلا لیں آپ چاہیں تو ہوا کے رخ پر چلا لیں ابد اس کو کہتے ہیں جس کے اندر کی ریٹیلیشن ختم ہو چکی ہو اللہ کا حکم آئے وہ کرنے یہ کیوں کیا ایسے کیوں کیا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے ہم سے مشورہ کیوں نہیں لیا ہماری بھی آخر ایک خودی ہے یہ ساری چیزیں ابدیت کے خلاف ہے تو وہ ہے حکم آیا نے کرنا شروع کر دیا جتنا کر سکا اتنا کر سکا ہو مالک نے محسوس کر لیا کہ باقی اس کے کرنے کا کام نہیں تھا لا کلکا دلہ اللہ, اللہ کی بندگی کرو کسی کے اندر کلمہ بھی ہے اسی کے اندر نماز بھی ہے کسی کے اندر زکات بھی ہے کسی کے اندر حج بھی ہے کسی کے اندر رستے سے کانٹا ہٹانا بھی ہے اسی کے اندر کسی مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملنا بھی ہے اس کے اندر واضح کا پورا کرنا نہیں ہر وہ بات جسے رب اچھا سمجھے وہ شان ابدیت ہے اور بندے کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اللہ اسے آبز تسلیم کر لے انسان کی معراج یہ ہے کہ رب و عزت اسے آبز تسلیم کر لے آپ دیکھتے ہیں بہت سے رسولوں کے ساتھ آتا ہے وہ ہمارا ابدن شکورا ہمارا بڑا شکر گزار بندہ تھا بہت سے رسولوں کے ساتھ آتا ہے وہ ہمارا صابر بندہ تھا لیکن ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف ایک جو ہے وہ آتا ہے اب و رسول سبحان اللہ بی لیلہ شراب آبد ہی مسجد الحرام ال صاحب الحب ابو جیت اپنے عروج کو پہنچی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اب اس ابجیت کو کیش کون کروائے گا وہ احترام جو اللہ کا ہے وہی ریفلیکٹ ہوگا نا رسول کے لیے اسے کیش کروائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم تو شبول اللہ پتہ بے اونی اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہو تو میری پیروی کرو میرے پیچھے چلو فالو می میرے پیچھے پیچھے آؤ کو ملا تب اللہ تم سے محبت کرے گا اس احترام کو رسول کیش کروائیں گے اب بندوں کے لیے آگے چل کے آ رہی ہے وہ آیت بھی رسول کی آتا بڑی مشکل ہوتی تھی اپنے جیسا انسان نظر آتا ہے ہمارے اندر پیدا ہوا اکٹھے بکریاں چراتے رہے اب حکم ہوا کہ آواز بھی بلند نہ ہو ان کے سامنے یہ تمہیں وہاں آواز دے تو نماز چھوڑ کر چلے جاؤ ان کا کام کرو واپس آ کر جہاں نماز چھوڑی تھی وہیں سے شروع کر دو اور سجدہ صاف کرنے کی بھی ضرورت نہیں جب تم محمد کی خدمت میں تھے تب بھی تم نماز میں تھے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے مقام رسول انہیں یہ چیز بڑی مشکل نظر آتی تھی اس لیے کہ سپر نیچرل قسم کی چیزوں کو ماں کام چیزوں کو پرسدار چیزوں کو تو انسان پوچھ سکتا ہے ان کا تو احترام کر سکتا ہے لیکن ایک اچھا شخص ہمارے سامنے ہو دل نہیں مانتا یہ بھی ولی اللہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے دنیا دور دور سے اس کی خدمت میں آئے لیکن اپنے گاؤں والوں کو جو ہے وہ اعتبار ہی نہیں آتا کہ یہ ساتھ ولی ہو سکتے ہیں لہٰذا ان پر رسول کی اطاعت بڑی گراہ گزرتی تھی کیوں فَقَالَ المارا الَّذِينَ جی نے قَوْمِهِ میں تو کہا سرداروں نے ان کی قوم کے جو سردار ہوا کرتے تھے جیت تھے قبیلے کے ماں آزا اللہ باشارو مسلو نہیں یہ مگر بشر تمہارے ہی جیسا یورین کم یہ چاہتا ہے تم پر اپنی افضلیت اپنی فوقیت جتلانا وہ جو حضرت موسیٰ علیہ اسلام کو بلہم کیا تھا میں پاؤ تم تو یہ چاہتے ہو تکون علاقوں سے لاٹ کے تمہیں لیڈر ہی مل جائے بس اس لیے کہ ان دنیا داروں کے نزدی کوئی تحریک شروع کرنا پھر اس کے لیے اتنا جوخم پالنا اس کے لیے اتنے مسائل برداشت کرنا ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے پیچھے کوئی خاص مقصد نہ ہو کوئی پلاٹ الاٹمنٹ نہ کروانے ہوں کسی مطلوب نہ ہو تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ ساتھ کہتے ہیں یہ کرو وہ کرو اتنے مسائب برداشت کر رہے ہیں اس کے باوجود کہتے ہیں کہ یہ دنیا میرا مطلوب نہیں ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی راجا کہتے ہیں بار بار آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے پیشکش کی تھی کہ حضرت آپ یہ اپوزیشن چھوڑیں ہمارے ساتھ آ جائیں ہم آپ کو بادشاہی پیش کرتے ہیں آپ رولنگ پارٹی کے ساتھ شامل ہو جائیں ویسے بھی آپ تو ایسی خاندان میں سے ان نزدیک سارا یہی معام تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم پر اپنی افضلیت اور اپنی فوقیت جو ہے وہ جتا دیں اب اصل میں ہوتا یہ کہ جو تحریک اٹھتی ہے اللہ کے رسول کی قیادت میں اللہ کے احکامات کے نفاذ کے لیے ان احکامات کے نفاذ کے لیے حکومت کا ہونا بڑا ضروری ہے کے بغیر تو نفاذ ہو نہیں سکتا فتوے یاد دے سکتے ہیں اخباروں میں آرٹیکل آپ چھاپ سکتے ہیں نافذ نہیں کروا سکتے بیوروکریسی کا ایک کلرک اتنی اہمیت رکھتا ہے اور اتنی اتھارٹی رکھتا ہے کہ بڑے سے بڑا مفتی جو ہے اس کی بھی اتنی طاقت نہیں وہ فتویٰ دے دو سکتا ہے چاہے جتنا لمبا دے دے لیکن اس کے فتوے کی امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی اس کلرک کی بات کی امپلیمنٹ ہو جائے گی اب کسی کا اللہ کے احکابات کے نفاذ کے لیے اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے حکومت چاہنا اور کسی کا اپنی ذاتی حکومت کے لیے اپنی ذاتی اقتدار کے لیے حکومت چاہنا دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے حالانکہ دونوں کا مقصد تو ایک ہی جس طرح ڈاکو بھی کسی کا پیٹ چیرتا ہے ڈاکٹر بھی کسی کا پیٹ چیرتا ہے دونوں کے پاس چاقو ہی ہوتا ہے اس کی شکل مختلف ہوتی ہے دونوں انٹینشلی پھاڑتے ہیں نا پیٹ ڈاکو بھی اور ڈاکٹر بھی لیکن کیا کسی نے ڈاکٹر اور ڈاکو کو ایک کہا یہ تو ان کے مقصد مقصد ڈاکو کا مقصد اپنی ذات کو فائدہ پہنچانا ہوتا ہے اور ڈاکٹر کا مقصد اس کی بیماری کو درست کرنا ہوتا ہے اس کی فلاح مطلوب ہوتی ہے نبی جب یہ کہتا ہوا جاہلی ملّہ جو کا سلطان النصیرات اس کا مقصد معاشرے کی فلاح ہوتی ہے اپنی ذاتی ہے جو اس لیے کہ نبی تو ہوتا ہی رولنگ کلاس میں ہے وہ تو خود اس اعلیٰ طبقے سے تعلق رکھتا ہے لہذا یہ تصور کے جناب بشر تو رسول ہو ہی نہیں سکتا یہ اس وقت بھی تھا آہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا مال حاضر رسول یہ کیسے رسول ہے یا کون و ایمشی الاسواق کھانا بھی کھاتے اور بازاروں میں بھی چلتے آج تک تو وہ دیکھے تھے اللہ والے ساری زندگی داروں میں ہی گھسے رہتے ہیں اور یہ سب جاتے ہیں شاپنگ بھی کرتے ان کی بیویاں نہیں تھیں یہ کہاں سے آ گئے ان کی اولاد نہیں تھی تو یہ کہاں سے آ گئے لہٰذا یہ تو کوئی تانا مناسب نہیں ہے کہ صاحب آپ تو چونکہ بشر ہیں آپ نے شادی بھی کی ہوئی ہے آپ کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں اور یہ کہ سب سے بڑی بات ہے کہ یم شی فی السوا بازاروں میں بھی چلتے میرے مرشد تھے میں جن کا مریت ہے ایک جمعہ پڑھا کرتے تھے جماعت کے ساتھ باقی اپنی کوٹلی میں ساری نمازیں کی ہوتی جمعے والے دن وہ جاتے تھے اور جمعہ بھی پڑھاتے نہیں تھے ان کے بڑے بھائی پڑھاتے تھے اس لیے کہ اگر وہ پڑھائیں اور اس طرح لوگوں کے سامنے بولے تو وہ دبدبا وہ تو ختم ہو جاتا ہے یہاں تو یہ کہ لوگ تر سے آواز کو کہ پیر صاحب کی آواز جو ہے وہ سنائی دے میں نے بھی پیر صاحب کی سانس میں کوئی بات سنی ہے ورنہ یہ کہ مجھے بھی ان کی آواز نہیں تو ہے وہ میں نے نہیں سنی وہ <تصفح> جو بیوروکریسی کو وہ افسرشائی کو جو سر سر سر سر سر سمجھایا جاتا ہے انگریزوں نے ٹریننگ دی تھی کہ ڈرائیور کے ساتھ اگلی سیٹ پر نہیں بیٹھنا تمہارا ٹرن آؤٹ خراب ہو جائے گا برابر ہو جاؤ گے پھر پیچھے بیٹھنا ہے اور اپنے نچلے اسٹاف کے ساتھ کھینچ کر رکھنا ہے اپنے آپ کو گھولنا ملنا نہیں ہے ان کے ساتھ بین یہی معاملہ یہ جو ہمارے یہاں سیا کریسی ہے اس کے اندر سال کے بعد پیپاڑے کی طرف ہو تو اب و قسم کے بیان دیتا بھی رہتا ہے لیکن بارہ سال کے بعد دیدار بھی دیتا اور پیسوں میں دب جاتا ہے ہاں سال کے بعد نکلو عوام کو دیدار دو پھر گھس جاؤ اس قسم کے دیندار تو لوگوں نے دیکھے ہوئے تھے راہبوں میں اور بدھوں میں لیکن ایسا رسول جو کسی بچے کی کوئی چیز بھی اگر کسی بیری پر کسی درخت پر ٹنگی گئی ہے کھیلتے ہوئے تو وہ بھی آ کر ہاتھ پکڑے اور وہ رسول جا کر اتار کر دے اس بچے کو اور کوئی بچہ جا وہ رو رہا ہے گلی میں اور وہ رسول اسے پکڑ کر جا کر اس کے گھر چھوڑ کر آئے اس بچے کو ایسا رسول کسی نے دیکھا ہی نہیں راضا پر جرید وفد اللہ علیہ یہ تم پر اپنی فضیلت جتلانا چاہتے ہیں ولو اللہ اگر اللہ چاہتا ہم سے رابطہ کرنا تو فرشتے نہ اگر کرنا ثابت یہ ہوا کا اللہ پر بھی ایمان تھا فرشتوں پر بھی ایمان تھا اصل چیز جو نے چب رہی تھی وہ اطاط رسول تھی احنزل علیہ ذکر ممبئی نے نا ہمیں چھوڑ کر ان پر نہیں نازل ہو رہی ہے لا اللہ اگر اللہ کو کوئی مطالبہ کرنا ہے اللہ کی کوئی ڈیمانڈ ہے لا یوکلے مونا ہم سے بات کیوں نہیں کرتا ایک یتیم بچے کو چن لیا ہے ہمارے ہاتھوں میں پیدا ہوا ایسے چن لیا میں اس کا تایا ہوں مجھے اس کتاب پر مجبور کر دیا ابھی طالب ان کو یہی تو تانا دیا کرتا تھا پرونا کلمہ پھر بتیجے کے محتاج ہو جاؤ ساری زندگی پھر اسی اطاعت کرتے رہو تو ہو تم سردار قبیلے کے لہٰذا یہ چیز انہیں ہضم نہیں ہوتی نا بحازا فیا بائے ال ایسی تو ہم نے کوئی بات اپنے پہلے باپ دادا سے نہیں سنی کہ کوئی بشر بھی رسول ہوتا ہے اور اللہ کب سے رابطہ ہوتا رسول اللہ کے ساتھ ہر وقت رات ہو دن نماز میں ہو نماز کے بعد ہو سویا ہوا ہو جاگرو وہ ہارٹ لائن پر ہوتا ہے کسی وقت بھی احکامات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ایون کہ اگر وہ اپنی زوجہ متحرا کے ساتھ ان کے کمبل میں تب بھی وہی کرزول شروع ہو جاتے سوئے ہوئے بھی احکامات آنے شروع ہو جاتے ہیں تو آج کی اصطلاح میں ہارٹ لائن پر ہوتا ہے رسول اللہ کے ساتھ اور گفتہ ہے گفتہ ہے اللہ دوز گرچ از خلقو میں عبد اللہ بچ ان کا فرمایا ہوا اللہ کا فرمایا ہوا ہوتا ہے اگرچہ وہ نکلتا خلقو میں عبد اللہ سے اللہ کے بندے کے منہ سے ہے یہ قرآن اللہ کے منہ سے کسی نے نہیں سنا جبرائیل امین کے منہ سے ایک ایکائک تک نہیں سنی صحابہ نے آپ کی زوا متعارا نے نہیں سنی جب چونی کے کمبل میں وہی نازل ہو رہی ہوتی تھی جو بھی سنتا تھا مستفا کی زبان سے ہی گفتا ہے وہ گفتہ ہے اللہ کا اور حدیث بھی اسی منہ سے آتی یہ وہ دہن مبارک ہے جس کی گارنٹی اللہ نے دی ہے وہ ما نیل وا ہا اس منہ سے کچھ نہیں نکلتا سوائے اس کے دونوں وہی کیا جائے اور وہی کے اپنے چینلز ہیں اپنے رستے اپنے طریقے ہیں کوئی چیز دماغ میں ڈال دی کوئی دل میں ڈال دی کسی طریقے سے سمجھا دی لیکن اس منہ سے جو نکلتا ہے وہ وہی ہوتی ہے وہ وہی غیر متلو ہو وہی مطلوب ہو وہ مخفی ہو وہ خفی ہو وہ جنی ہو ہوتی وہی امضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادیش کو کچھ حضرات نوٹ کیا کرتے تھے کچھ عرصے کے بعد امضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ اب وہ لکھا نہیں جاتا تو آپ نے فرمایا کیا ہوا تم لوگ نئی باتوں کو نوٹ کیا کرتے تھے اب مجھے نظر نہیں آتے تو ان کا حضور ہمیں فلان صاحب نے منع کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں ہوتے ہیں اور آپ ہر بات ان کی نوٹ کرتے چلے جاتے ہیں تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ جو آپ کہیں کہ بھائی اس کو نوٹ کر لو وہ نوٹ کر لو ورنہ آن ریکارڈ لانے کی ضرورت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھو میں غصے میں ہوں میں ناراضگی میں ہوں یا خوشی میں یا غل میں اللہ کی قسم اس منہ سے وہی نکلتا ہے جس پر میرا رب راضی وما کو یہ چیز ان کو پسند نہیں جو بھی ہے جی ان کے محتاج ہو جاؤ یہ کیسے کرنا ہے ان سے پوچھو انجن بنی جننا یہ ایسے صاحب ہیں جنہیں کو جنون ہو گیا ہے حتا رباسوں تھوڑا انتظار کرو ٹھیک ہو جائیں گے جب دیکھیں گے چار دن ہماری چلتی نہیں ہے کوئی تو ٹھیک ہو جائیں گے درست ہو جائیں گے کال اور بن سرنی بیمار زبون اس رسول نے حضرت نو علیہ السلام نے فرمایا پروردگار میری مدد کر اس وجہ سے کہ انہوں نے مجھے جٹلا دیا رب این مغلوب ان فن کا پروردگار میں مغلوب ہو گیا میری مدد کر ساڑھے نو سو سال اس قوم کو وہ دعوت کرتے رہے آپ غور کریں یہ یہاں مختصر بیان کیا جا رہا ہے ساڑھے نو سو سال جا کر چوک میں کھڑے ہوتے دعوت دیتے لوگ پتھر مارنا شروع کر دیتے سائڈ سے ہٹنے کا حکم نہیں دیا پروردگار نے وہاں کھڑے ان پتھروں میں دفن ہو جاتے رات ہوتی کچھ ماننے والے آتے وہ پتھر ہٹا کر اٹھا کر گھر لے جاتے سمجھتے کہ قصہ تمام ہو چکا ہوگا آپ شہید ہو چکے ہوں گے صبح ہوش آتی پھر آ کر اسی چوک میں کھڑے ہو جاتے یا رب نی جاؤ تو قومی لنوانا ہارا فلاں یزید ہوں جو ہاں اللہ سے ہارا و نی کلا نہ صاحب آؤں بستیاب آؤں بست سمین دعوتوں تو ہم جی ہارا سمنی عالم تلوم مشرا تلن میں نے ہر طریقہ تبلیغا زما کر دیکھ لیا پروتگار یہ مسلمان ہونے والے وہ صاحب بوڑھے ہو جاتے اپنے پوتے کو ساتھ لے آتے دیکھا یہ جو صاحب کڑے نا چوک میں ان کی بات نہیں ماننی ہے پوتر ورنہ میری ناک کٹ گئی اور مر جاتے خود اب اولاد ان کی جگہ کڑی ہو گئی ساڑھے نو سو سال اللہ نے فرمایا نو اس کے اندر کوئی زور باقی نہیں مِنَكُم مِن قومِكَ إِلَّا مَن قد <آمَن> جو ایمان لا چکے لا چکے اس کے ان نہ اہ یوم نہ اب کوئی گھر کافروں کا خلامت نہ بچے کا انتظار فاجر کپارا اللہ کا تو انہوں نے چھوڑ دیا تو پھر یہ فاجر فاسقی جنیں گے اور لوگوں کو گمراہ کریں گے تو ہم نے ان کی طرف یہ رہی کی کہ آپ کشتی بنائیں ہماری سپرویژن میں اور ہماری انسٹرکشن کے مطابق بے ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری سپرویژن میں وہ وق یہ ہماری ہدایات کے مطابق ہم آپ کو بتاتے پٹے کیسے جوڑنے یہ دنیاوی کام ہے نا کشتی بنانا دینی کام تو نہیں ہے نا یہ کوئی نماز کا طریقہ تو حضور نہیں نا سکھلا رہے کشتی بنانا کون سکھا رہے نبی اللہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری عدایات کے مطابق بنائے یہ وہ دور جسے لوگ پتھر کا زمانہ کہتے ابھی لڑائی جہاز ہی نہیں ہوا کیسے وہ پھٹے جوڑے گئے ہوں گے کتنی بڑی وہ کشتی بنی ہے جس کے اندر جانوروں میں سے بھی ہاتھ جوڑا لے دیا ہے اس میں سے نر اور ماتا اور انسان بھی اس پر سوار ہیں پھر اس کے ایسے پورشن بنائے گئے ہیں کہ ان جانوروں کا جو گوبر وغیرہ ہے وہ بھی متاثر نہ کرے انسانوں کو اور اس کے اندر پانی کا بھی ذخیرہ رکھ لیا جائے یعنی اللہ نے ہدایات دی اس کے مطابق حضرت, حضرت انو علیہ السلام نے کشتی بنائی جب کشتی بنانے شروع کی کلّاما مغ آ گئی ہے مالا امن جب بھی ان کی قوم کے سردار گزرتے تو وہ کہتے ہم نے پہلے نہیں کہا تھا کوئی اور کاروبار دیکھیں یہ نہیں چلنے والا اور اگر پہلے کوئی شک تھا ان کے جنون میں تو وہ بھی اب دور ہو گیا خشکی پر کشتی بنا رہے ہیں جناب کال عن منا من کم آج اگر تم میرے ساتھ ٹٹھا کر رہے ہو ایک وقت آئے گا ہم تمہارے ساتھ تھٹھا کریں تمہیں اس کشتی کی قدر آئے گی اور یہ کشتی اسی جگہ سے چلے گی جہاں یہ بن رہی ہے خشکی پر کہیں لے جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی یہ ہے نبی کا علم فائزہ جا فارت تنور جب ہمارا حکم آج آئے اور ایک تنور کو پن پوائنٹ کر دیا گیا کہ یہ تنور ہے جب اس میں سے پانی ابلنا شروع ہو جائے تو آپ سمجھ لیں کہ ابتدا ہو رہی ہے سیلاب وہ تنور اس میں سے پانی جب ابلنا شروع ہو فصلوں کو فی آم انکل ان زین سے نہیں تو آپ اس کے اندر رکھ لیں ہر نو کے ان جانوروں میں سے جو پانی میں زندہ نہیں رہ سکتے ایک ایک جوڑا دے آر آف سپیشیز آف ایک مرغی رکھ لیں ایک مرغا رکھ لیں ایک بکری رکھ لیں ایک بکرا رکھ لیں ایک بھیڑ رکھ لیں ایک مینڈا رکھ لیں ایک گائے رکھ لیں ایک بیل رکھ لیں ہر سپیشی ہر گاؤں میں ایک ایک جوڑا رکھ لیں وہاں رکھ اور اپنے گھر والوں کو بھی اس میں سوار کروا لیں علامہ کام سوار کر کہ جن پر ہمارا حکم پورا ہو چکا ہے ان میں یعنی جن کا غرق ہونا مقدر ہے اور وہ کافر ہیں وہ آپ کے گھر والوں میں ایسے نہیں والا تو خاطب نہیں بلا زین غالام ظالموں کے معاملے میں اب مجھے مخاطب نہیں کرنا جب یہ غرق ہونے لگے تو نبی اپنی قوم کے لیے ماں سے بھی زیادہ رحیم ہوتا ہے ماں بھی بدوائے تو دیتی ہے بولا لگے تجھے تیرا ایکسیڈینٹ ہو لیکن جب ذرا کبھی خون نکل آئے تو پھر ماں کی بے بیکراریاں دیکھنے والی ہوتی ہیں اور نبی ماں سے بڑھ کر رحیم ہوتا ہے اور اللہ ستر ماں سے بڑھ کر رحیم ہوتا ہے. لہذا جب یہ عذاب آیا کرتا کتر تڑپتے تھے یہ نبی نہیں دیکھا جاتا تھا. ایک طرف ان کی بدماشیاں تو پتھر مارنا گالیاں دینا دوسری طرف نبی کے اندر کی کو رحمت مت پہلے خبردار کر دیا گیا بلا تو خاطب نی مجھے مخاطب نہ کرنا کوئی سفارش نہ کرنا تالو کے معاملے میں نہ مغرب کون غرق کو ہونے والے یہی معاملہ جب حضرت موسا علیہ السلام نے بدوا کی کہ اللہ ان کے اموال جو ہے وہ ضبط کر لیں کن دلوں پر مور کر دے تو اللہ نے فرمایا کا دو جی بد داںوں کو تمہاری دعا تو میں نے قبول کر لیے مگر اب ڈٹے رہنا ایسا نہ ہو کہ جب آزاد آئے پھر خود ہی تلیاں ملنا شروع کر دو پھر خود ہی سفارشیں دوڑا دوڑانی شروع کر دو جیسے اما ابو آئے کام سے تو اسے گرم کرتی دیا اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا گالی دی فلان کو فلان کا سر پار دیا فلان برتن توڑ دیا اور جب ابو گرم ہو جائے ڈنڈا پکڑ پکڑا تو وہی وہ ماں سامنے آ جاتی اب مارنا نہیں ماں ہے نا ہو سکتا ہے خود کھا لے بچاتے بچاتے بچے کو اور نبی ماں سے زیادہ رحیم ہوتا ہے لہذا پہلے باندھ کر دیا جاتا دیکھو جب آج آپ تو دخل نہیں دینا لہذا جب ڈوبنے لگے اور ان کا بیٹا جو مناسب تھا ایمان کا اظہار کرتا تھا دل میں ایمان نہیں وہ انہی لوگوں میں رہ گیا انہوں نے کہا معمولی سلاب ہے اتر جائے گا بارش لگی ہوئی ہے تو یہ دکھان کو کشتی پر سوار ہو گئے شوق ہے کا کوئی ایڈونچر ہے باقی یہ کہ ہم پہاڑ پر چل جائیں گے پاس ہی انہوں نے اسے دعوت دی یا وہ نئی مانا والا تکمال کافرین بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ کافروں کے ساتھ جاب سے مونی مینا اس نے کہا میں تو چڑھ جاؤں گا پہاڑ پر بچا لے گا مجھ کو پانی سے کالا لا سما لیا آج نہیں آج پہاڑ بھی اللہ کے حکم سے کسی کو نہیں بچائیں گے اللہ مر رحم صبح اس کے لئے جس پر رحم کیا ہے اب مائیں کی بات آئی ہے تو یہ بھی سی واقعے میں سن لیا آضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بخاری کی یہ حدیث ہے کہ اگر اللہ نے چھوڑنا ہوتا کسی پر ترس کھانا ہوتا تو قوم نوہ کی اس عورت پر ترس کھاتا جو جون پانی چڑھ رہا تھا اپنا بیٹا اٹھائے ہوئے پہاڑ کی چوٹی کی طرف جا رہی تھی یہاں تک کہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئی پانی بھی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا اب پانی چڑھنا شروع ہوا پانی جب چڑھ رہا وہ اپنے بیٹے کو بلند کر رہی تک پانی اس کے سر تک پہنچا اس عورت نے اپنے بچے کو دونوں ہاتھوں سے سر سے اوپر بلند کر لیا مر گئی اگر اللہ کوم پر ترس کھانا ہوتا تو اس عورت پر کھاتا جو اپنے بچے کے لیے کتنا تڑپ رہی تھی بہرحال ان کے بیٹے نے اس طرف رہنا وہ پسند کیا انہیں تو پتا نا کہ کیا ہونے والا لہٰذا انہوں نے فوراً وہ دروازہ کھٹکٹا دیا جہاں پہلے کہہ دیا گیا تھا کہ نہیں کٹ کٹانا اب کوئی رابطہ قائم نہیں کرنا فرمایا رب نبنی مندا لی وعدہ کل حق وانتا کم حق کی مین بروگار میرا بیٹا میرے خاندان میں سے ہے اور تو نے کہا تھا تیرے خاندان کو بچا لوں گا اور تیرا وعدہ سچا تاکموں کا حق میں تجھے تو کوئی آئین پا بند نہیں کر سکتا فرمایا کالا یا نو ان لئی من مینا لکھ یہ تیرے خاندان ویسے نہیں ہے انہیں ہوں غیر غیرو سال اس کے کرتوت ٹھیک نہیں دین کے اندر رشتہ خون کا نہیں ہوتا دین کے اندر رشتہ جو ہے وہ امال کا ہوتا ہے ان المؤمنون ہے خواتین دادا این یہ تیرا بیٹا نہیں اس کے عمل تیرے جیسے نہیں یہی جب فخر کے کہا کرتے تھے ارے مکہ ہم اولاد ابراہیم ہیں تو اللہ نے فرمایا نہیں ابراہیم اور اللہ سی نت بہ وہ مہاجنبی ابراہیم کا بیٹا تو وہ ہے جو اس جیسے کام کرے چاہے وہ سلمان فارسی ہو چاہے وہ بلال ہبشی عمر کے ابراہیم کا بیٹا وہ ہے اور جو بھی کلمہ پڑتا اور ان جیسے امار کرتا ان کے بیٹوں میں شامل ہو جاتا ہم چاہے ہمارا کجرائے نسل جا کر پیچھے سکھوں اور کافروں اور ہندوؤں سے ملتا ہو جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہم اس قوم میں آگے دین کے اندر قوم مذہب کی بنیاد پر بنتی ہے علاقے کی بنیاد پر نہیں بنتی لہذا جب بھی اردو کہا کرتے کہ تمہارے اپا ابراہیم ہم سے جب مجھ پر جو رود بھیجا کرو تو اپنے ابا ابراہیم کو نہ بھولا کرو اس نے تمہاری پیدائش سے ہزاروں سال پہلے تمہارے لیے دعا کی تھی ربانہ وباسیم رسول یسلو علیہ سے اور جب قربانی دیا کرو تو اپنے ابا ابراہیم کی بھی دے دیا کرو جسل میں یہ اسی لیے تو سنت ہے لہذا ہمارا تعلق ہے عدت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہم دوسری کو ہمارا وطن کوئی ہمارا تعلق ہم ٹیریٹوریل نیشن نہیں ہے کسی علاقے سے قوم نہیں بنتے اسلام تیرا دیش ہے تو مستقبی اور اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی اس قوم کا تو فارمولہ ہی الگ ہے اس میں تو چاہے کوئی حبشی ہے چاہے کوئی کسی علاقے کا رہنے والا جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ اس قوم کے اندر آ تمہارا بھائی بن گیا ان المؤمنون مہمین ہوا تو فاس میں اور تمہارا سدا بھائی ہے کلمہ نہیں پڑا اس نے وہ دوسری قوم کا آدمی ہے لال حضرت ابراہیم اپنے والد سے کہتے ہیں انی اراکا وہ قوم آتا تھی ضلع مبین میں تجھے اور تیری قوم کو سر گمرائی میں دیکھتا ہوں حالانکہ وہی قوم ان کی بھی تو تھی نا حضرت ابراہیم دیکھیں سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ترجمان کے فرائض سر انجام دے رہے جب مسلمانوں نے فتح کیا ایران تو ترجمان کے طور پر یہ سلیمان فارسی گئے تو وہاں قوم ہم وہ قوم کس کے ساتھ اپنے آپ کو ملا رہے حالانکہ فارسی ہیں ایران کے تھے ان کے والد کا وزیر اعظم کا عہدہ تھا ایران کے اندر لیکن نے آپ کو کہہ رہے ہیں نیشنل قومن یعنی عرب جو شخصوں پر حملہ آور ہے ہم وہ قوم جو اس لیے بھیجے گئے کہ لوگوں کو ظلم اور تادی سے بچائیں نجات دیں تمہارے سامنے ہمارے یہ مطالبات ہیں اپنے آپ کو وہ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں اس قوم کے ساتھ کلمے والی قوم کے ساتھ وہ ٹیرٹوریل قوم کے ساتھ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی نہیں یہی ہے مسلمان کی تاریخ راجا وہ جو بخار چڑھا تھا علامہ اقبال پر وطنیت کا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم بول ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا وہ بخار اتر اتنگے خیال آیا چینوں عرب ہمارا ہندوستان ہمارا مسلم جو ہم وطن ہیں سارا جہاں ہمارا ہمیں تو اللہ نے بھیجا تھا اپنا نائ بنا کر اس زمین پر یہ ساری زمین ہماری ہے اور ہمیں اس زمین پر اللہ کے اللہ کے جھنڈے کو بلند کرنا ہے لا فرمایا نو یہ تیرا بیٹا نہیں اس لیے کہ اس کے کام تیرے جیسے أَنتَ الْفُلْكِ الْحَمْدُ لِلَّهِ مِنَ الْقَوْمِ للہ پھر جب آپ مستوی ہو جائیں اس پر یعنی کشتی پر اور جو آپ کے ساتھ ہیں وہ لوگ تو آپ کہیں سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات مبارکرمنزلین اور آپ یہ کہیے کہ پروردگار ہمیں برکت والی منزل پر اتارنا اور تو بہترین اتارنے والا ہے یعنی اللہ آپ تو ہم تیرے مہمان ہیں جہاں تو ٹھہرائے گا وہاں ہم ٹھہرتے ہیں تو جو پہاڑ کی چوٹی پر وہ کشتی جو ہے وہ ٹھہری وہاں پانی اس قدر بلند چڑا وسط وی وہ جودی کے اوپر وہ کشتی ٹھہر گئی ٹک گئی ان نفیز آلے کا آیات ان کن ڈالا مبتلی یقیناً اس میں بڑی نشانی ہے اس واقعے کے اندر اور یہ کہ ہم تو آزما کر رہتے ہیں آزمائش تو ہونی ہے میں نے کہا تھا نا یہ ٹرائلز ہیں جس میں اس زندگی کے لیے کچھ لوگ چنے جا رہے جنہیں وہاں رہنا ہے اپنے اندر خاص خوصیات پیدا کرنی ہوں اس کے لیے امتحان بہت ضروری وہ ان کنڈالم الین اور ہم آزما کر رہتے ہیں امتحان لے کر رہتے ہیں اور وہی وہ امتحان مکے والوں کا ہو رہا تھا اس وقت من پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور قوم اٹھائی فاسل نا سم رسول ان کے اندر بھی ہم نے رسول بھیجا انہیں میں سے تاکہ وہ یہ نہ کہیں کہ جی ہم تو ان کا بیک گراؤنڈ ہی نہیں جانتے پتہ نہیں کہاں سے آ گئے رسول بن کر پتہ نہیں پیچھے کیا کرتے رہے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی آدمی اپنے علاقے میں اسٹاہی مجرم ہو تحصیل میں اس کا فوٹو لگا ہوا دوسرے علاقے میں جا کر وہ پیر بن کر بیٹھا ہوا ہے بچے دے رہا ہوں لوگوں کو ہوتے نا صرف کیسز پکڑے جاتے ہیں لہذا مبلر کا بیک گراؤنڈ ان لوگوں کے سامنے ہونا بہت ضروری ہے جن کو تبلیغ کی جا رہی ہے تاکہ وہ, جا وہ یہ جانچ سکیں گے جو ہم کو یہ کہہ رہے ہیں وہ خود بھی عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے اور مبلر کی زندگی کی سے بڑی دلیل ہوتی کے ساتھ. اور ہر نبی نے اپنے کریکٹر کو پیش کیا دلیل کے طور پر تو قد لب تو فی کو ماں اور ہم میں تمہارے اندر ایک عمر گزار چکا ہوں لوگوں تمہیں عقل نہیں میں نے پہلے بھی کبھی ایسی بات کی ہے میں نے جب انسانوں میں جھوٹ نہیں بولا تو مجھے اسادق کہتے ہو تو کیا میں اللہ پر جھوٹ بولوں گا لہٰذا اس کا کریکٹر اس کے لیے بڑی دلیل بتیا بوس افیاان بھی جو ہے وہ تسلیم کر رہے ہیں کیسر کے دربار میں کہ نہیں آج تک اس نے ہمارے ساتھ جھوٹ نہیں بولا اَنِ من غیرو کہ اللہ کی بندگی کرو پھر وہی ہے اب اللہ کی بندگی کرو یہی تقاضا یہی جو ہے وہ مانگ دی مان ہے کو کیا پھر تم ڈرتے نہیں یعنی اللہ کے احکامات کو توڑ سدا اللہ عظیم و الحمدللہ